الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا احسان کافی بہتر ہوں کہ ٹھیک ہوں جی. <تصح> الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء امعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها قدت للماضي المنفي نحو ما رايته قد ومنها عرض للمستقبل المنفي نحو لا اضربه عرض واعلم انه اذا اضيف الظروف الى اخره कहते हैं के اسماء ظروف में से एक है قطو اور ایک ہے ہےفزو قطو اور حافظ ان یہ جو دو ہیں قطو آتا ہے ماضی منفی کے لیے قطو ماضی منفی میں استغراق کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے ماضی منفی میں استغراق کے لیے یعنی اس میں منفی کو عام کر دیتا ہے ورزہ تو آپ اگر کہیں گے کہ ماض عرب تو ٹھیک ہے یا مارا ہی تو, تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نے نہیں مارا لیکن جب آپ تو لگا رہیں گے تو تاکید کر دے گا اور استغراق پیدا کر دے گا مکمل ماضی کے اندر کہ کبھی بھی, کبھی بھی بھی نہیں دیکھا یا کبھی بھی نہیں مارا ٹھیک ہے نا استغراق جبکہ اس کے مقابل ہے افزو افزو آتے ہیں ماضی مستقبل منفی میں استغراق کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ لا افرب میں اس کو نہیں ماروں گا ٹھیک ہے یا آپ کہتے ہیں کہ لا اقلت ہوں یا لا کلو میں نہیں کھاؤں گا کسی چیز کو لیکن یہ بات تو ہو جائے گی لیکن اگر آپ ساتھ میں افزو لگا دیں گے تو کا مطلب ہوگا کہ میں کبھی بھی نہیں ماروں گا مات عزربو لا ازرب ہُو میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا یا لا آ کل میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں کھاؤں گا تو خت تو کس کے لیے ماضی منفی میں تاقید کے لیے اور عفظو مستقبل منفی میں تاقید اور استغراب کے لیے آتا ہے جی امن ہا للماضی المنفی ماضی منفی کے لیے آتا ہے یعنی ماضی منفی میں تاکید کے لیے عموم پیدا کرنے کے لیے جیسے مارا ای تو قطو میں نے اس کو نہیں دیکھا کبھی بھی امن ہا کہتے عثمائے ضرور میں سے افزو بھی ہے للمستقبل مستقبل منفی مستقبل کے غریب افزو میں نے نہیں میں نہیں ماروں گا اس کو کبھی بھی الم اللہ عظیفرفنا یہاں سے آگے آ کے آپ کو قاعدہ کلیہ بتاتے ہیں اور کچھ چند اسماعی بھی ایسے بتائیں گے کہ جو بیچ میں کوئی ضرور بھی ہیں جو غیر ضرور بھی ہیں کوئی بھی اسماعی ضرورف ضرور یا غیر اسماعی ضرور اگر وہ جملہ کی طرف مضاف ہوں یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا مبنی برفٹا ہونا جائز ہے کیا جی کوئی بھی اسم چاہے وہ اسماعیز روف ہو یا غیر اسماعیز روف اگر وہ کس کی طرف مذاف ہو جائے از کی طرف ٹھیک ہے کل کی طرف مضاف ہوں یا جملے کی طرف مذاف ہوں کہ ان کے لیے جملہ بتاویل مزد کا مضاف علئے ہو رہا ہو تو اس صورت میں ان انما کا مبنی برفتھا ہونا جائز ہے جائز ہے کا مطلب یہ ہے کہ مبنی پڑھنا بھی جائز ہے اور مورب پڑھنا بھی جائز ہے دونوں باتیں ہیں ٹھیک ہے جی تو مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور مورب بھی آپ دونوں قسم کا اعراب ان پر پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسم جب اس کی طرف مضاف ہو یا جملے کی طرف مضاف ہو جملے کی طرف اس لیے کہ بعض حضرات کے نزدیک جملہ جو ہے وہ کہ مبنیات میں سے ہے اور اس کی طرف اس لیے کہ اس تو ہے ہی مبنی تو یعنی اس کی طرف احتیاج پائی جائے گی تو کوئی بھی اسم جب از کی طرف مضاف ہو یا جملے کی طرف مضاف ہو اسماعیز میں سے تو وہ مبنی بر فتحہ ہونا اس کا جائز ہے تو مبنی بر فتحہ ہونا جائز مطلب کہ مورب بھی ہو سکتا ہے بس اتنی بات ہے و علم جان لیجیے کرنح الاضی فض ظروف ار الجملت جب اسماعی ظروف کو اضافت کی جائے مضاف کیا جائے جملے کی طرف او الا عز یا عز کی طرف مضاف کیا جائے تو جاز بنا االفتح تو ان بر فتحہ ہونا جائز ہے وَقَوْلِهِ هَذَا يَوْمُ هَذَا يَوْمَ تابہ یہاں پر فتحہ پڑھ سکتے ہیں یوم جو ہے یہاں پر مذاف تھا <coughs> اس کی طرف آگے جو پورا جملہ ہے وہ تھا یوم از کان کازا اب کانہ قزا کو ختم کر کے اس کی جگہ میں آخر میں تنوین لے آئے ہیں جو کانہ قازا کے عوض میں ہے تو یوم اصل میں کیا تھا یوم آپ پڑھ کے آ چکے ہیں یوم اصل میں کیا تھا یوم عز کانہ کازا تھا اور حینا دن کیا تھا حینا کانہ کازا تھا تو کانہ قازا کو ختم کر کے حزف کر کے ان کے عوض میں آخر میں تنوین لے آئے ہیں اور تنوین اس کا قرینہ ہے یعنی یہاں سے آگے کیا ہے جملہ حزف ہے تو اس کے عوض میں لائے ہیں تو یوم عز کیا ہو گیا یوما ایزن تو اب یوما جو ہے وہ ذرف ہے اس کی طرف اس وجہ سے اس کا مبنی پر فتحہ ہونا جائز ہے تو اس لیے اذن پڑھتے ہیں اور یو ما ایزن پڑھتے ہیں یو مین پڑھتے وقت مصل اسی طرح لفظ مصل اس کی اضافت ہو جائے او غیر یا غیرہ کا لفظ اس کی اضافت ہو جائے ما ما ہو اس کی اضافت یعنی مثل اور غیر یہ ما کے ساتھ آتے ہیں مثلا متل ما ذربہ با اس طرح غیرہ ما وغیرہ وغیرہ اور غیرہ کا بھی الگ بھی آتا ہے اسی طرح ان اور انہ یہ سارے تقوب تو ذرا باز ٹھیک ہے یہاں پر مسل اور ما ان کی اضافت ہے جملی کی طرف وغیرہ ان, زیدن ان کی اضافت ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک تو کوئی بھی اسمائے ضروف میں سے جو اس کی طرف مضاف ہو یا جملی کی طرف مذاف ہو اس کا مبنی برفتھا ہونا بھی جائز ہے اور اس کو مورب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے عامل کے اعراد کے موافق وامنہ کہتے ہیں کہ اسمائی زروف میں سے ام سے ام سے بھی ہے بالکصر کسر کے ساتھ اسماعی روف میں اس کو شامل کیا ہے اہل حجاز نے گزشتہ دن کو کہتے ہیں ام سے کہتے ہیں کہ مبنی بل مبنی بل بر کسرا مبنی بر کسرا کہ یہ مبنی ہے لیکن اس پر ہمیشہ کسرا آئے گا ام سے ام سے جے جی تو ام سے جے جی تو ام سے میں آیا آپ کے پاس کل تو یہ کیا ہے مبنی بر کسرا ہے الحجاز في سائر احکام احکام الاسم ہی غیر فصول فصل اسما علاسمین معرف رتن الآآ اللہ عزیز پھر دیکھیں گے خاتمہ کو چلے اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ